اوز باللہ من پچھلی آیات میں تین جماعتوں کا تفصیل ذکر ہوا سب سے پہلے انتا علیہم کا جنہیں مومن کہتے ہیں اس کے بعد مغضوب علیہم کا جنہیں افار کہتے ہیں جو مہرے جباریت کے نیچے آ چکے ہیں اور تیسری جماعت زالین جنہیں منافق کہتے ہیں اب یہاں اللہ دو یا جماعتوں کے لیے مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ منافقین کے لیے مسلحم کا مسل لذستہ نعرہ یہ بھی منافقین کی مثال ہے اور او کا من بم یہ بھی منافقین کی مثال ہے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کہنا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا مسلح مثال ان کی مثل اس شخص کے ہے جس نے جلائی آگ فلم ازاطما حلدہ پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو زہب اللہ بنحم تو اللہ ان کے نور کو لے گیا یعنی چھین لیا و ترق ہم فی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لا سون کچھ نہیں دیکھتے سوم بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں قوم اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف مفسرین کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کی آگ جلائی گئی انہوں نے ایمان اور اسلام کا منافقین نے دعوی کیا ماحول روشن ہو گیا ماحول روشن ہونے سے مراد یہ ہے ان کو دنیاوی فوائد ملنے لگے جان محفوظ ہو گئی مال غنیمت ملنے لگا ذہا بلاہ بلحم اللہ ان کے نور کو لے گیا یعنی داغۂ ایمان کی کلی اللہ نے کھول دی اللہ نے ان کے نفاق سے پردے ہٹائے اور پھر ان کے مفادات ختم ہو گئے تو مفسرین کہتے ہیں یہ منافقین کی مثال پیش کی گئی ہے مولانا حسین علی الوانی رحمتہ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسلہم کا مسل استوقد نعرہ یہ کفار کی مثال ہے مغزوب علیہم کی اور آگے او کس من منسما وہ مثال ہے منافقین کی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کی دلیل یہ ہے فرماتے ہیں کہ جب مغزوب علیہم کا اللہ نے ذکر کیا تھا تو وہاں فرمایا تھا خاتم اللہ علاق اور یہاں فرمایا سمم بک من یہ حضرت صاحب کی پہلی دلیل ہے دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جب مغزوب علیہم کا ذکر کیا تھا تو وہاں فرمایا تھا لا یو کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہاں فرمایا لا یرجعون کہ وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے یہ دو کرینے مولانا حسین علی کی تفسیر کی تائید میں آگ جلانے والے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی علی جی جنہوں نے آیات بیہ سے رشد و ہدایت کی آگ روشن کی فلما آزاد ماہو ما سے مراد ہے ارد گرد کے لوگ آس پاس کے لوگ مکے سے باہر کے لوگ وہ بھی آنے لگے ایمان قبول کرنے لگے فلما آزاد ماں ما ہو کے بعد ایک جملہ معروف ہوگا جسے حضرت صاحب ادماج کہتے ہیں ادماج اندہ رجالون آخرون <تصفح> وہاں کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے اس آگ نے جو رشد و ہدایت کی روشنی تھی اس نے ماحول کو روشن کر دیا آس پاس کے لوگ آنے لگے لیکن روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے بینائی کا ہونا ضروری ہے اللہ نے باوجہ اناد ان سے نور بصیرت چھین لیا اور ان پر مورے لگا دی تو یہ مثال ہو گئی فار کی او کا من بنسمہ یہ مثال ہے منافقین کی عام مفسرین اسے ایک ہی مثال بناتے ہیں جی ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر تک اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ دو مثالیں ہیں او کا من بمنسما منافقین کی پہلی مثال ہے اور یکاد البر کو یک تف منافقین کے لیے دوسری مثال ہے فرق وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ منافق ایسے تھے جو آپ کی محفل میں زیادہ نہیں آتے تھے آپ کی بات نہیں سنتے تھے اور کچھ منافق ایسے تھے جو آپ کی محفل میں آتے قرآن سنتے اور ان پر اس وقت کچھ اثر ہوتا اس قرآن کا دلائل کا کچھ اثر ہوتا تو باہر نکل کے ان کی کیفیت پھر کیا ہو جاتی تھی اس لیے دو مثالیں ایک وہ منافق جو آپ کی محفل میں آتے کم ہیں توجہ سے سنتے ہی نہیں اور ایک وہ منافق جو آتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں محفل میں ان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور باہر نکل کے ان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے او کا سی من السما بنسما بن سے پہلے اصحاب معروف ہوگا جی اے مسل سیب بن یعنی ان منافقوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تیز بارش میں گر جائیں یا جیسے تیز بارش آسمان سے فی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں وہ گرج ہے وہ بجلی ہے بادل گرج رہے ہیں بجلی چمک رہی ہے بادلوں کا اندھیرا ہےج آلو ناسابی آزانہ وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں من سوائک کرک کی وجہ سے حضر الموت مارے در موت کے واللہ اللہ مخی تم کافرین اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے سید سے مراد ہے جی ایمان قرآن اسلام زولومات اور رات سے مراد ہے وہ تکلیفیں مسائب شدائب جنہوں نے اسلام کو گھیر رکھا ہے کہ تپتے ہوئے پولوں پہ لیٹنا پڑتا ہے مصیبتیں آتی ہیں دکھ آتے ہیں یا ظلمات اور رات سے مراد ہیں قرآن کی وعیدیں جو قرآن نے وحیدے سنائی ڈراوے اور برق سے مراد ہے ایمان لانے کے دنیاوی فائدے مال غنیمت اور سواعق سے مراد ہیں شری تکلیفیں تکلیفیں تو شاید لفظ نہ ہو یعنی جو شریعت نے آکام نافذ کیے ہیں مال کی زکات دینی پڑتی ہے روزہ رکھنا پڑتا ہے نماز پڑھنی پڑتی ہے جس طرح بارش کے برستے وقت اندھیرا پھیل جاتا ہے بادل کی خوفناک آواز گرج اس سے دل دہلنے لگتے ہیں اسی طرح اسلام کا می برستے ہی عداوتیں دشمنیاں تکلیفیں سازشیں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے مسائب کے بادل گرجنے لگتے ہیں جو خالص مومن ہوتے ہیں وہ اندھیروں سے ڈرتے نہیں اور اس گرج سے بجلی سے خوف زدہ نہیں ہوتے مگر جو منافق ہوتے ہیں وہ ان اندھیروں کو دیکھ کر مشکلات ان کو سامنے پا کر ان کے دل ڈوبنے لگتے ہیں تو یہ پہلی مثال ہے منافقوں کی جو آپ کی محفل میں کام آتے ہیں اور قرآن سننا ہی نہیں چاہتے دوسری مثال ان منافقین کی جو آتے ہیں سنتے ہیں کچھ اثر ہوتا ہے اس وقت ان پر اس کی مثال دی یقاد البرگ قریب ہے کہ بجلی یخ تف اب سارا ہوں اگرچہ مختلف ترجمہ کرنے والوں نے اس کا معنی کیا اچک لینے کا لیکن یہاں اچک لینے کا معنی نہیں ہے کر دینا حیران کر دینا یہ اتنی تیز روشنی ہے اسلام کی کہ آنکھیں چندیا گئی ہیں اسلام کی دن بدن پھیلتی ہوئی روشنی مراد ہے جس نے ان کی آنکھوں کو حیران کر دیا جو دیا آ گئی آنکھیں کل الحمد مشوفیے جب کبھی وہ روشن ہوتی ہے ان کے لیے بجلی مش اس میں چلنے لگتے ہیں دو مانے ہو سکتے ہیں جب کبھی روشن ہوتی ہے ان کے لیے اس میں چلنے لگتے ہیں یعنی جب مالک غنیمت ملتا ہے تو پھر ساتھ دینا, دینا شروع کر دیتے ہیں یا جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں قرآن اتر رہا ہوتا ہے موجا دیکھتے ہیں تو پھر اس رستے پر چلنے لگتے ہیں ویزا ازلم عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اندھیرے سے مراد کیا ہے کوئی دکھ آ گئے مسائب آ گئے تکلیفیں آ گئی تو پھر وہیں کے وہیں یا اندھیرے سے مراد ہے آپ کی محفل سے باہر نکلنا اپنی سوسائٹی میں چلا چلے جانا جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں قرآن اتر رہا ہوتا ہے اس وقت چلنے لگتے ہیں کچھ مائل ہوتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے آپ کی محفل سے باہر نکلتے ہیں اپنی سوسائٹی میں جاتے ہیں کاموں پھر وہی کے وہی ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چونیا دے دیکھیں آہ, اندھیری رات ہو بادل ہو بجلی چمک رہی ہو اور بندے کو راستے کا پتہ نہ چل رہا ہو تو دو طریقے ہیں چلنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بجلی چمکے تو راستہ دیکھے اور جب اندھیرا چھا جائے تو اس دیکھے ہوئے راستے پر چلنے لگے ایک طریقہ یہ ہے اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ بجلی تو چمکے گی ایک سیکنڈ کے لیے اور اندھیرا چھائے گا منٹوں میں تو اس وقت راستہ دیکھے اور پھر اندھیرا چھا جائے تو دیکھے ہوئے راستے پر چل پڑے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بجلی چمکے تو چلے اور جب اندھیرا چھا جائے تو کھڑا ہو جائے تو یہ تو احمق آدمی ہے بے آدمی ہے بجلی چمکنے میں ایک قدم اٹھا لے گا فرمایا یہ منافق ایسے احمق ہیں کہ جب بجلی وہی کی چمکتی ہے تو تھوڑا سا چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے اپنی سوسائٹی میں پہنچتے ہیں آپ کی محفل سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں چاہیے ان کو یہ تھا کہ جب آپ کی محفل میں ہوتے وہی آ رہی ہوتی وہی کی بجلی چمکتی اس وقت راستہ دیکھتے اور باہر نکل کر اس دیکھے ہوئے راستے کو اختیار ولو شاہ اللہ ہو لزاحباب سم اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو لے جائے اور ان کی آنکھوں کو بھی لے جائے یعنی مہر لگا دے معلوم ہوا یہ ابھی مہر کے نیچے نہیں آئے ابھی ان پر مور نہیں لگی اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے اِنَّ اللہ ہے جی. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان کی آنکھیں چھین لے ان کے کان چھین لے ان کے وجود کو چھین لے اللہ ہر چیز پر قادر. یہاں تک قرآن کی صداقت زالقل کتاب الا رہی بفی اس کے بعد تین جماعتوں کا ذکر ہو گیا جی انہمتا علیہم مقزوب علیہم اور زالم اس کے بعد دو جماعتوں کے لیے اللہ نے مثالیں پیش کی جی ایک مثال کفار کے لیے اور دو مثالیں منافقین کے لیے مومنوں کے لیے مثال پیش کرنے کی چنداں ضرورت تو نہیں تھی <تصفح> <تصفح> یا الناس ان تین جماعتوں کے تذکرے کے بعد اچانک رنگ بدلا ہے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی یہ ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا تفسیری کمال جی کہ کس طرح انہوں نے مربوط کیا تمام آیتوں کو وہ فرماتے ہیں اللہ سورت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں دعوے سورت اور یہ خطاب عام ہے یا ایوہ الناس یہاں یہ لکھ لیں خطاب عام یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانچویں رکوع سے ختابیں خاص شروع ہوگا جی یا بنی اسرائیل تو یہ خطاب عام ہے اور دعوے سورت ہے سورت کا دعوی ہے یا ہم اس طرح بھی اس کو مربوط کر سکتے ہیں جی جب قرآن پڑھنے والے نے ان تین جماعتوں کا تذکرہ پڑھا ایک مومن ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں <coughs> ایک بات شاید میں نے ذکر نہیں کی ابتدا میں کچھ باتیں تفصیل ہوتی ہیں پھر آگے تو ترجمہ چلتا رہتا ہے ابتدا ان دو جماعتیں ہوتی ہیں ایک کافر مسلمان جب مسائب ہوتے ہیں دکھ ہوتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں شدائد ہوتے ہیں باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے قتل کی تدبیریں ہوتی ہیں کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا مال غنیمت کا تصور نہیں ہوتا اس وقت منافق نہیں ہوتے ہی مکے میں آپ کو کوئی منافق نظر نہیں آئے گا مسائب کا دور تھا دکھ کا دور تھا جب مسلمانوں کو دنیاوی کامیابی ملنے لگے جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونے لگے جب مال غنیمت آنے لگے پھر یہ تیسرا گروہ پیدا ہوتا ہے جی منافقوں کا تو تین گروہوں کا ذکر کیا جی مومن کفار منافق قرآن پڑھنے والے کے ذہن میں ایک بات آئی یہ تین جماعتیں کیوں بنتی ہیں ایک ماننے والے دوسرے انکار کرنے والے اور تیسرے بین بیر رہنے والے نہ ادھر نہ ادھر کس نقطے پہ جھگڑا ہوتا ہے یہاں آ کر یہ تین جماعتیں مارے گئے وجود میں آتی ہے ابتدان دو پھر مومنوں کو تقویت ملے تو تیسری جماعت اللہ نے آیت نمبر اکیس میں فرمایا آؤ تمہیں وہ مسئلہ ہوں مسئلے کو بیان کرنے سے تین جماعتیں مارے وجود میں آتی ہیں ایک ماننے والے دوسرے انکار کرنے والے اور تیسرے بین بین رہنے والے اب اللہ اس مسئلے کو ذکر کرنے لگی ہے اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی اللہ خالہ کا کم یہ پہلی عقلی دلیل ہے دعوے صورت پر پہلی عقلی دلیل او بدو ربا کو لا عیسا ولا ابراہیم ولا مریم ولا ازیر ول ملائکا عبادت اپنے رب کی کرو حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ مائی مریم حضرت عزیر فرشتے جنات کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں کیوں دلیل کیا ہے فرمایا اللہ خالہ کا کم جس نے تمہیں پیدا کیا یہ تخلیق ہے عدم سے وجود میں لانا نیس سے ہست کر دینا نابود سے بود کرنا گندے پانی کے قطرے کو کئی طریقوں سے بدل کے انسان بنانا یہ تخلیق ہے مت کے کوئی اس کے جواب میں کہتا رہے بھدرا تیسا نے کہا تھا انی اخلو کو لقم میں بھی بناتا ہوں وہ ہے ایک تصویر صورت مٹی سے بنا لینا پرندے کی صورت یہ تخلیق وہ نہیں ہے اللہ کی جو تخلیق ہے وہ ہے عدم سے وجود میں لانا جس نے پیدا کیا تمہیں وزینہ من قبل اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے من قبل کم آبا و اجداد مراد ہیں جو اوپر والی نسل مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت مفہوم بیان کیا جی من قبل سے مراد مشرقین کے معبود ہیں جنہیں مشرقین مکہ پکارتے یہود و نسارہ جن کی عبادت کرتے حضرت ازیر حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل فرشتے لات منات عزا اللہ کہنا چاہتے ہیں تمہیں بھی میں نے بنایا ہے والذین من قبلکم اور میرے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ان کو بھی میں نے بنایا ہے کئی لوگوں کو حضرت صاحب کے ان مانوں پہ یوں ہی فضول اعتراض کرتے رہتے ہیں اندر کا گند پیر نکالتے رہتے ہیں لوگ اس کی قرآن پاک میں تائید موجود ہے اس معنی کی سورت ناہل میں سورت فرقان میں مِن دون اللہ لا يخلقون لکون وهم يخلقون اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ خود بنائے گئے ہیں یہ تائید موجود ہے اس معنی کی لا اللہ کم تتکون تا کہ تم پرہیزگار بنو الزی عالکم الرز فراشا عبادت اپنے رب کی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا بس سما اور آسمان کو چھت بنایا وہ انزل میں سمائے اور اس نے اتارا آسمان سے پانی ہر چیز جو بندے کے سر کے اوپر ہو اسے سما کہتے ہیں عربی میں چھت کو بھی سما کہہ دیتے ہیں پھر بادلوں پر اطلاق ہو گیا اور اس نے اتارا آسمان سے پانی آخر جب من منسمرا ترز کل پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے روزی تمہارے لیے اس کی کاریگری دیکھو ایک ہی زمین ہے ایک ہی طرح کا پانی لگ رہا ہے اور اس میں مختلف قسم کے درخت اگ رہے ہیں کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی پھیکا ہے کسی کا رنگ سرخ ہے کسی کا سیاہ ہے کسی کا سفید ہے فلا تج آلو للہ ہے اندادہ ازاکان ال جب معاملہ اس طرح ہے کہ سب کچھ بنانے والا میں ہوں بارش برسانے والا میں ہوں پھلوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں تو پھر اللہ کے لیے ند شریک نہ بناؤ نتیجہ نکالا جی یہ کیوں کہا جی اس لیے کہا پیچھے کہا گیا تھا او بدو ربا کم عبادت کرو اپنے رب کی تو مشرقین بھی تو عبادت اللہ کی کرتے تھے تو پھر یہ حکم او بدو ربا کم کا کیوں دیا گیا مشرقین بھی تو عبادت کرتے ہیں اللہ کی حج بھی کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے عواب بھی کرتے تھے تو فرمایا وہ اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو خالص عبادت مقصود ہے فاقو اللہ سن بس نہ بناؤ اللہ کے لیے نت شریک یو ہبو نہ ہوں اس کو آگے ذکر کریں گے اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ند بنائے یو ہبو نہ کا خب اللہ وہ ان سے اسی طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے یعنی اللہ کی سفتیں ان میں مانتے ہیں ان تم کا اور تم جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے یہ تم جانتے ہو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے دعو سورت کا ہو گیا جی او گدو ربا یہ سورت کا مرکزی مقام ہے جی ذہن میں رہے ساری سورت اس کے گردا گرد گھومے گی جی عبادت کی تشریح میں کر چکا ہوں انا گدو بیا کنستین میں دعوے سورت او گدو ربہ اور اس پر اقلی دلی الزی خالہ کا کم و لذی نمن قابل کو ون تم فی رئی بما نزل نا سورت پر ہونے والے اعتراض کا جواب اور یہ صداقت رسول بھی ہے اعتراض یہ تھا کہ یہ دعوی اور یہ قرآن محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے منزل من اللہ نہیں ہے یہ ان کا سوال تھا جی اعتراض تھا تمہارا دعوی کو بدور کو اور تمہارا کہنا فلا حکم نہیں ہے خود بناتا ہے جواب دیا میرا نبی تو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا اگر وہ ایسی کتاب بنا لیتا ہے تو تم تو متکلم بھی ہو شاعر بھی ہو فصیح بھی ہو بلیغ بھی ہو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے اندر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فتوب سورتم میں مسلے پس لے آؤ ایک صورت میں مسل ہی اس جیسی کہتے ہیں فصاحت و بلاغت مراد ہے حضرت صاحب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت بھی مراد ہے مضامین کی ندرت واقعات ماضیہ کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ واقع ہمارے سامنے ہو رہے ہیں اور آنے والے واقعات کا ذکر کرنا دلائل براہین پھر قرآن کی اثر انگیزی چھوٹی سورتوں میں بڑی صورتوں کے مضامین کو سمو دینا سورت کوسر میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا ان سب چیزوں میں چیلنج ہے آپ سورت کاف میں اصحاب کاف کا واقعہ آپ نے پڑھا کیسے بیان کیا جیسے ہمارے سامنے ہو رہا سورت یوسف پڑھیں حضرت یوسف کے واقعہ کو اس طرح بیان کیا واقع شو تم اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو شہدا سے مراد مشرقین کے معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو انہیں بھی بلاؤ بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں اگر وہ تم سچے اس دعوے میں کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ امام راضی نے کہا کہ سے مراد ان کے معقود بھی ہیں اور شہداء سے مراد ان کے وڈیرے اکابر یہودیوں کے وہ علماء جو انہیں سوال سکھاتے شبہات سکھاتے انہیں پٹیاں پڑھاتے اس نبی سے یہ پوچھو یہ پوچھو جس طرح آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے ف کے بارے میں پوچھا ذل کے بارے میں پوچھا روح کی حقیقت پوچھی یہ انہیں یہودیوں کے علماء سکھایا کرتے تھے جب یہ تجارت کے لیے جاتے شام تو یہ مدینے کے راستے سے جاتے تھے انہوں نے انہیں پڑھایا تھا کہ حضرت یعقوب کا وطن تو فلسطین تھا شام تھا پھر یہ مصر کیسے پہنچ گئے جس کے جواب میں اللہ نے سورت یوسف اتاری تھی تو سے مراد ان کے اقابل ہیں جن سے یہ شبہات جا کے سیکھتے تھے فعلم تفعلوم یہ ہے قرآن کا موئزہ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو ولنفال اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے اس کی جزا معروف ہے ف آ تو پھر ایمان لے لو اور فت نار جو ہے یہ جزا کے قائم مقام ہے اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ایمان لے آؤ مان جاؤ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ورنہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے لوگ اور پتھر پتھر کا ایندھن دوزہ کی آگ میں شدت کے لیے دوزہ کی آگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے بعض مفت نے لکھا ابن کثیر نے ذکر کیا ہجارت ال اسنان جن بتوں کی پتھر کے بتوں کی یہ عبادت کرتے تھے انہیں ڈالا جائے گا تاکہ مشرقین کو حسرت و ندامت ہو فرین تیار کی گئی ہے وہ آگ کفار کے اسے تخویف اخربیہ کہیں گے ڈراوا وشیر لذین آمن و عامل الصالحات امام راضی نے فرمایا اللہ کا یہ انداز ہے قرآن میں کہ جب ایک تخویف کی آیت کو ذکر کرتے ہیں تو ساتھ اللہ مومنوں کے لیے خوشخبری کو ذکر کرتے یہ بشارت ہوگی بشارت بشارت اخروی خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک یقیناً ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہ مسا کے نہا ان کے محلات کے نیچے نہریں بہتی اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا لما روزکو منہا جب کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل کھانے کو قالو تو وہ کہیں گے حاض الزی روزک نام کا یہ تو وہی ہے جو ہمیں ملا تھا اس سے پہلے یعنی پھر دنیا دنیا میں بھی ہم یہ کھاتے تھے یا اس سے پہلے سے مراد ہے کل بھی تو یہی کھایا تھا یعنی جنت ہی میں بھی متشاب اور ان کو دیا جائے گا ملتا جلتا فن الوان رنگ میں ہجم میں وجود میں ملتا جلتا لیکن مختلف فن فتع فن فتو ذیکا زیکے میں مختلف ہوگا ہر دفعہ اس پھل کا ذائقہ الگ ہوگا ولافیا ازوا جو متحرتن اور ان کے لیے ہیں وہاں بیویاں پاکیزا متحرتن منل گائے ول پول و حیض و پاخانہ ہے نفاس ہر گندگی ظاہری گندگی ظاہری متحرتن ان مساول اخلاق باتنی پاکیزگی مراد ہے اخلاق کی کوئی گندگی ان میں نہیں ہوگی دونوں طرح سے پاکیزہ ہوں گی ظاہر بھی باتنن نن بھی وہ فی ہا خالدون خالدون اے دائمون لا یموتون فی ولا یوخ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی بندے کو آپ تاج محل میں بٹھا دیں اور اسے کہیں 15 دن کے لیے رہنا ہے تو یہ کوئی نعمت نہیں ہے نعمت یہ ہے کہ دائم لا يموتون فیہا ولا يخرجون نہ موت کا ڈر نہ نکالے جانے کا ڈر ان اللہ لَا يَسْتَاهِي اَنْ يَزْرِ بَمَسَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا آپ دیکھتے چلے جائیں بظاہر ان آیتوں کا محقبل سے کوئی ربط نظر نہیں آتا قرآن کا ذکر کیا جہنم کا جنت کا اس کے بعد کہا اللہ نہیں رکتا کے بیان کرے مثال مچھر کی مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعوی توحید پر دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ جو دعویٰ تم نے پیش کیا ہے او گدو ربا جس قرآن میں یہ دعویٰ ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی کیوں اس میں مکھیوں کا ذکر مکڑی کا ذکر مچھروں کا اتنا بڑا اللہ اور اس طرح کی مثالیں دیتا ہے یہ جب آئے اتری زورے بسال ان جس میں اولا جس میں کہ اولا اور جہاں فرمایا کا مسال ان ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے تو یہودیوں نے کہا مشرقین نے کہا اتنا بڑا اللہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس طرح کی مثالیں دیتا ہے اس کا جواب دیا جی بے شک اللہ نہیں رکھتا انسان کے ساتھ جو صفتے مختص ہے نا جی یہ حیات انسان کے ساتھ مختص ہے نا جب اس کی اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس صفت کے نتائج مراد ہوتے اور حیا کا نتیجہ کیا ہے ترک فیر کام کو چھوڑ دینا تو لاستائی لا یتر لا اللہ نہیں چھوڑے گا اس طرح کی مثال بیان کرنے سے اللہ نہیں رکے گا مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو اس میں مثال بیان کرنے والے کی کیا توہین ہو رہی ہے جس کے لیے مثال بیان ہو رہی ہے اس کی حکارت کا ذکر ہے بے شک اللہ نہیں رکتا کہ بیان کرے کوئی مثال بچھر کی فما فو یا اس سے بھی اوپر اوپر حکارت میں مچھر سے بھی کوئی حقیر چیز ہوتی نا ہم اسے بھی بیان کرتے اس کا فائدہ کیا ہے امل لذی آمن پس جو ایمان والے لوگ ہیں فیال وہ جانتے ہیں انا الحقوں میں ربے کہ بے شک وہ مثال حق ہے درست ہے ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے مواحد جن کے دل میں اللہ کی توحید کا جذبہ ہے وہ اس طرح کی مثال سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں معمل لینا کا اور جو کافر ہیں پیقولوں وہ کہتے ہیں ماضا اراد اللہ بحاز مسالہ کیا غرض ہے اللہ کی اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کی اللہ نے اتنی چھوٹی سی مثال اتنی حقیر سی بات یوزلو بھی کثیرن گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے بہتوں کو وہدی بھی کثیرن اور ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعے بہتوں کو یعنی بہت سارے لوگوں کی گمراہی اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت اس طرح کی مثالوں سے نمایاں کر دیتا ہے یہ مطلب ہے یوزلوں جی. کا یادی بھی کثیرن جو موائد ہوتے ہیں ان کا مزید شرح صدر ہو جاتا ہے اطمینان قلب ہو جاتا ہے ربطے قلب اس کا درجہ انہیں مل جاتا ہے اس طرح کی مثالیں وہ سنتے ہیں وہ مایوزلو بھی الفاظ کی اور نہیں گمراہ کرتا اس طرح کی مثال سے مگر نافرمانوں فرمانوں کو فس کا درجہ کامل مراد ہے کف کافر لوگ ہیں نافرمان فرمان کی گمراہیاں ظاہر ہوتی ہیں کون ہے وہ اللہ زیرو نحد اللہ مباد میسا کے وہ فاسقین کون ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو ممباد میسا کی ہی بات مضبوط باندھنے کے لس تو بے ربے کم عید جس عید کی یاد دہانی کے لیے امبیا بھیجے جاتے رہے کچھ لوگوں نے کہا بھائی لکھ خز اللہ میسا کر نبی لما آتے تو کم من کتاب و وہ حکمت ان سمجھا رسول وہ عہد مراد ہے وہتا امر اللہ بھی سلا اور توڑ دیتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا یعنی سلا رحمی اللہ نے سلا رحمی کا حکم دیا تو وہ بجائے سلا رحمی کرنے کے قطع رحمی کرتے ہیں رب کے ساتھ وحدانیت کو جوڑنا نبی پاک کے ساتھ ختم نبوت کو جوڑنا اور صحابہ کے ساتھ ان کی پاکیزگی کو جوڑنا جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے کاٹ دیتے ہیں نفل ارض اور فساد کرتے ہیں زمین میں اے یا گدو نا غیر اللہ کرتبی دونوں نفل عرض مسئلہ توحید پر بے جا اعتراض کر کے شبہات پیدا کر کے جس طرح مشرقین نے شبہات پیدا کیے مچھر کی مثال مکھی کی مثال یہ فساد فل ارض الاحمر الخاسرون یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کئی فتح فرون و کن تم امواتن مشرقین کے دو شبہات کے جواب دینے کے بعد رجو دعوا پھر اصل دعوے توحید کی طرف رجوع ہے جی. کیسے ربط ہو گیا جی دعوے توحید پر مشرقین کے دو اعتراض ان کے اللہ نے دیے جواب جواب دینے کے بعد پھر اصل دعوی توحید کو ذکر کرنے لگے ہیں پھر اسی طرف آ گئے کئی فتق باللہ نب اللہ تم امواتن کئی فت آلو نلہ انداد کیفا استفام تعجب کے لیے یا انکار کے لیے کئی تکفرون باللہ اے بلّا تعبدون کئی فتح بو کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ یعنی کس طرح تم اللہ کے شریک بناتے ہو تک فرون ابلا ہے اب تو دلہ ہے کون تم امواتن پھر تھے مردہ پھر اسنے تمہیں زندہ کیا سمی تو پھر تمہیں مارے گا سمیوئی کم پھر تمہیں زندہ کرے گا سمئی لئیے پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بروزے قیامت کون تم امواتن تم تھے مردہ یعنی ادم کچھ بھی نہیں تھے تو وجود ہی نہیں تھا ادم نیست فا کم پھر تمہیں زندہ کیا روفوں کی پھر تم زندگی گزار لو گے تو تمہیں موت آ جائے گی پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا امت تنسن تئی و آہی تنسن تئی حامیم المومن میں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قبر میں پھر روح لوٹتی ہے اور اس قبر میں اسی دنیا والی قبر میں پھر وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ تین زندگیوں کے قائل ہوئے جبکہ قرآن دو زندگیوں کی بات کرتا ہے یہ روح جو انسانی جسم سے نکال لی جاتی ہے جسے موت کہتے ہیں اس کے بعد اس روح کا دوبارہ جسم میں لوٹنا کے آمد سے پہلے ممکن نہیں ویدن نفوس و زبے جیم سے کلتی کزا الحل خالہ لا فل ارض یمی دعوے کے ساتھ تعلق ہے اسی کو ذکر کر رہے ہیں موت زندگی دینے والا موہی ممی میں ہوں وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب لکم تمہارے نفے کے لیے کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو یہ سورج چاند ستارے جانور زمین آسمان سمندر پانی بادل بارش سب تمہارے صفحے کے لیے ہیں سمستواس سما استوا اس کا سلا الہ آئے تو معنی ہوتا ہے کاسادہ ارادہ کیا متوجہ ہوا شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی معنی کیا جی پھر وہ متوجہ ہوا پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف تصوا ہنا سبا سوا برابر کر دیا یا مانا کرو ٹھیک ٹھاک کر دیا برابر کر دیا ان کو ساتھ آسمان وہ واہ بے کل شعین اور وہی ہے ہر چیز کو جاننے والا عالم الغیب عالم ما ماکانہ و مایقون ہر چیز کو جاننے والا صرف اور صرف وہی ہے ایک بات جو میں نے عبادت کی تفسیر اور تعریف کرتے ہوئے ذکر کی تھی اگر آپ کے ذین میں ہو کہ دو نظریوں کے ساتھ کوئی تعظیم کرنا اس تعظیم کو عبادت بناتا ہے یہ ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے اور جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی معبودیت کا ذکر کیا یہ سارے حضرات اتنے حضرات ہمارے اس کلاس میں جہاں جہاں سے بھی شریک ہیں وہ اس کو نوٹ کریں اللہ نے اپنے معبود ہونے کو اور اپنے علا ہونے کو یہاں بھی قرآن میں ذکر کیا اکثر جگہوں پہ اللہ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا پہلی صفت مالک مختار خالق رازق میں ہوں دوسری صفت عالم الغیب بھی یہ دونوں صفتیں اللہ ذکر کرتے ہیں آپ نے یہاں محسوس کیا او گوربا کم سے شروع ہو جائیے سب سے پہلے اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا خالق میں ہوں رازق میں ہوں موہی میں ہوں ممیت میں ہوں آسمان و زمین کا بنانے والا میں ہوں یہ ذکر کیا مختار کل میں ہوں اور آخر میں آ کے اللہ نے اپنی دوسری صفت کو ذکر کیا واہ پکن شر چیز کو جاننے والا بھی بل بل بل <دلست> اس کو ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے آسان لفظوں میں بیان کرتے تھے ہما کون ہما کون ہما سب کچھ کرنے والا ہم دان سب کچھ جاننے والا ہما بھی اللہ ہے اور ہم دان بھی چونکہ یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں ہما کن بھی ہمادان بھی لہذا ہمارے دعوے کو تسلیم کرو او گودو کہ عبادت صرف رب کی ہوگی کہ ہما کن بھی وہی ہے اور ہم دان بھی وہی وید کال رب کل ملاقت ارض خلیفہ اگر عام طور پہ آپ پڑھیں اس کا ترجمہ آپ پڑھنے لگ جائیں تو بڑا عجیب سا محسوس ہوگا کہ یہ کیسی کلام ہے جس میں کوئی ربط نہیں ہے دیکھیں کوئی آدمی ایسی کلام کرے جس میں ربط نہ ہو جوڑ نہ ہو بے جوڑ کلام ہو تو کوئی آدمی بھی اس کی کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا چل جائے کہ شہنشاہ کا کلام ہو اور اس میں جوڑ لو یہ ہے مولانا حسین علی کا کما رحمت اللہ اب آپ آپ پیچھے ترجمہ پڑتے ہیں زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا پھر آسمانوں کی طرح متوجہ ہوا انہیں سات آسمان برابر ٹھیک ٹھاک کر دیا ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنا لیا تو یہ بڑی عجیب سی مولانا حسین علی اللہ ان کی قبر کو نمبر فون لوگ جو کچھ کہتے رہیں لوگوں کو پتہ نہیں وہ اس گہرائی تک پہنچے نہیں اب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حل کیا سنیے گا فرماتے ہیں سورت کا دعوی یہ ہے عبادت اپنے رب کی کرو اس کی دلیل یہ ہے ہما بھی اللہ ہے ہما دام بھی سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے سب کچھ جاننے والا بھی اس لیے عبادت کس کی کرو اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو جب سے اس دنیا میں شرک ہونا شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک زیادہ تر تین مخلوقوں کی عبادت کی گئی ہے جانوروں کی بھی عبادت ہوئی پانی کی بھی ہوئی صورت کی بھی ہوئی لیکن زیادہ تر جو عبادت ہوئی ہے وہ تین مخلوقوں کی ہوئی یا فرشتوں کی ہوئی ہے آپ سورج سباہ میں پڑھیں یا جنات کی ہوئی ہے سورت آراف میں آپ پڑھیں یا انسانوں میں سے انبیاء کی اور اولیاء کی یہ تین مخلوق جو ہے نا تین مخلوقیں فرشتے جنات انسان زیادہ تر عبادت اس دنیا میں ان کی ہوئی ہے اب اللہ ان تینوں مخلوقوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں فرشتوں کا بھی جنات کا بھی انسانوں کے بابا آدم کا بھی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں فرشتے عالم الغیب نہیں لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں آدم بھی عالم الغیب نہیں ورنہ اس درخت کے قریب نہ جاتے شیطان کے وسوسے سے کا شکار نہ ہوتے تو وہ عالم الغیب نہیں لہٰذا وہ بھی عبادت کے لائق نہیں رہ گئے جنات تو جنات کا جو بڑا تھا وہ میرا نافرمان فرمان تھا وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اس نے میرا حکم نہیں مانا تھا تو جو میرا دشمن ہے اس کو معبود بناتے ہو ساتھ اللہ یہ کہیں گے چلو اس کو چھوڑو کہ میرے ساتھ جو کچھ اس نے کیا سو کیا تمہارے ساتھ کیا, کیا؟ تمہارے بابا کے ساتھ اس نے کیا کیا اس نے کہا تھا میں اس کی اولاد کو گبراہ کر میں نے سیدھے راستے پر چلنے تو اپنے دشمنوں کو معبود بنا رہے ہو اللہ اب تین مخلوق کا ذکر کریں فرشتوں کا جنات کا اور انسانوں میں سے ان کے بابا آدم کا مقصد کیا ہوگا یہ تینوں مخلوقیں عبادت کے لائق نہیں تو پھر ہمارے دعوے کو تسلیم کرو او بدو بہر کال ربو کل ملائے پہلی مخلوق کی فرشتے رب و کل ملا جائے ارض خلیفہ اس ظرفیت کے لیے ہوتا ہے جی اور اس کے بعد والا جملہ اس کا مضاف ال بنتا ہے ذرف جی ہونے کی وجہ سے اس کا متعلق ہونا ضروری ہے جی تو مفسرین نے اس کا متعلق نکالا اذکر یا اذکر کور یاد کر یاد کر جب کہا تیرے رب نے اذکر کور چونکہ فیل متادی ہے تو پھر انہوں نے نکالا اذکر کور یاد کر کسے کو یہ بڑی اے مفسرین نے تکلف کیا جی. بعد مفسرین نے اس کو زائد قرار دے دینے میں حضرت صاحب نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ناب کے امام رضی کے قول کو پسند کیا کہ اس کا متعلق جو ہے کبھی مقدم ہوتا ہے اور کبھی مؤخر بھی ہوتا ہے یہاں اس کا متعلق مؤخر ہے کالو اتا تو کس طرح مانا ہوگا فرشتوں نے کہا کیا تو بنائے گا زمین میں جو اس زمین میں فساد کرے گا کب کہا اس کال ربو کا لم جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جائے فلرز خلیفہ میں بنانے والا ہوں زمین میں نائک یا نشین خلیفہ سے مراد یا تو آدم ہے اور مراد خلافت اللہ ہے یعنی شریعت کے حکام جو ہم نے دنیا پہ اتارنے ہیں اس کے لیے وہ ہمارا نائب ہوگا یا خلیفہ سے مطلق انسان مراد ہے ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کا نائب بنیں گے باپ مر گیا تو اس کی جگہ پہ بیٹا آ گیا وہ گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا دونوں معنی ہو سکتے ہیں ایسی مخلوق جس میں ہم ہوں گے میرے آکام جو ہم نافذ کرنا چاہیں گے ان کی اولاد پر وہ ان کو سنائیں گے ہمارے آکام عمل کر کے دکھائیں گے کالو فرشتوں نے کہا عطا جانوفیا کیا تو بنائے گا زمین میں جو زمین میں فساد کرے گا فساد فی عقائد ویس خدما اور بہائے گا خون فساد آماد ہم سے پہلے جنات یہاں آباد تھے اور جنات کی شرارتیں اور خباستیں عام تھیں فرشتوں نے قیاس کر لیا ہمیں جنات پر کہ یہ نئی مخلوق بھی ایسی ہی ہوگی یا جب کہا کہ وہ خلیفہ ہوں گے ایک دوسرے کے تحت تو وہاں سے انہوں نے سمجھا کہ ایک دوسرے کی نیابت میں تو پھر فساد ہوگا فرشتوں کا یہ کہنا آگے فرشتے کیا کہتے ہیں نہ نو نو ہو بھی ہم دیکھ یہ میں یوسفیا کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا کہ جو مخلوق تو بنانا چاہتا ہے وہ تو فساد کریں گے اور ہم ہم تسبیح پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیوں کے ساتھ بن مقد سلک اور ہم تیری پاکی بولتے ہیں تجھے یاد کرتے ہیں تیرے فرما بردار ہیں کالا لما تالموں اللہ نے کہا میں جانتا ہوں ما وہ باتیں وہ باتیں منل حکم حکمتیں جو تم پر مخفی ہیں جو تم نہیں جانتے یعنی یقون و فیم والاولیاء ول والعلماء ملارک ایسی مخلوق جس میں انبیاء ہوں گے اولیا ہوں گے علماء ہوں گے یہ فرشتوں کی بات کا اجمالی جواب ہے نے کہا اتجالفیہ میوس سے لفیہ میسف قدم یہ حسد کی وجہ سے یا اعتراض کے طور پہ نہیں کہا جی بلکہ حقیقت و حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ ان کی حقیقت حکمت معلوم ہو کہ نئی مخلوق کے پیدا کرنے میں غرض کیا اگر عبادت مقصود ہے تو نہ انہوں ہو بھی ہم دیکھ تو ہم سے زیادہ عبادت کون کر سکتا ہے پھر ہم سے وہ خطرات بھی نہیں جو نئی مخلوق سے ہوں گے ہم تو تیرے فرما بردار ہیں دیکھے بھالے ہوئے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک فرما بردار نوکر ہو ملازم ہو اور مالک ایک اور نوکر رکھنا چاہے تو وہ فرما بردار نوکر کہے کہ وہ نیا نوکر پتہ نہیں کیسا ہوگا اس کا مزاج کیسا ہوگا میں تو دیکھا بھالا ہوں اس کے ذمے جو آپ کام لگانا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ذمے لگا دے میں کام کروں گا جب اسے بتایا گیا نوکر کو تم باورچی ہے روٹیاں پکاتا ہے کہ میں ڈریور رکھنا تو تریول نہیں نہ جانتا تو فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ میں وہ حکمتیں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے ان سے کیا کام لینا ہے یہ تفصیلی جواب ہے فرشتوں کی بات کا تفصیلی جواب اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے سکھانے سے مراد ہے فطرت میں رکھنا آدم کی فطرت میں رکھ دیے اس طرح جانوروں کے بچوں کی فطرت میں رکھ دیا جاتا ہے کہ تمہاری مزاح کہاں ہے اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ فطری استعداد کے علاوہ آدم کو سکھایا کہ یہ فلاں چیز ہے یہ پرسی ہے یہ میز ہے یہ اگر یہ بات ہو نا تو پھر اعتراض آئے گا کہ آدم کو تو سکھا دیا اس نے بتا دیا فرشتوں کو جب سکھایا ہی نہیں تو انہوں نے نہیں بتایا تو ان پر اعتراض کیسا ان کو نہیں پتا چلا تو یہ سکھانے سے مراد ہے فطرت میں رکھ دیا کیوں حضرت آدم انسان تھے اور ان کے ساتھ انسانی لوازمات تھے مثلاً انہیں شادی کرنی ہے فرشتوں کا تو یہ تصور بھی نہیں ہے ان کے بچے ہونے ہیں فرشتوں کے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے کو بھوک لگنی ہے پیاس لگنی ہے فرشتوں کے ہاں تو تصور بھی نہیں ہے پانی گھڑا، دیج دیجکی چولا تباہ بھرات کی فطرت میں رکھ دی یہ چیزیں حضرت آدم کی سکھا دی آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر بتاؤ بھائی امبیونی بھی اسمائے ہاؤ لائے بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے اس بات میں کہ وہ ڈپٹی بھی ہمارے ذب میں لگائی جائے یہ فساد کریں گے ہم تصویر پڑھنے والے ہیں اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ اب فرشتوں کو کیا پتا ہے کہ توا کیا ہوتا ہے اور چولہا کیا ہوتا ہے اور چینک کیا ہوتی ہے, ہے اور چائے پینے کی پیالیاں کیا یا ڈونگے کیا ہوتے ہیں ان کو کیا پتا تھا ان کی تو یہ فطرت ہی نہیں ہے کالو تو فرشتے کہنے لگے سبح کا تیری ذات پاک ہے شریکوں سے لا علم لنا. ہمیں علم نہیں الا ما تنا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے ان نکان تلا علی بے شک ہی ہے ہر چیز کو جاننے والا بھی اور حکیم بھی دیکھیں نفی ہو رہی ہے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں مالا تالم فرشتوں سے نفی ہو رہی اب فرشتے خود اقرار کر رہے ہیں لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے آگے آگے پھر نفی ہو گئی جی اللہ نے کہا اے آدم بتا ان کو نام ان چیزوں کے فلم پھر جب آدم نے انہیں بتا دیے نام ان چیزوں کے اللہ نے فرمایا عالم مک القم <كُلَّكُم> کیا میں نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا انی عالم ہو گئی بس سماوات بے شک میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی وہ عالم ماں ما کم تم, تم تک تمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو عالم الغیب بھی صرف اور صرف میں ہوں تمہیں اس کا علم نہیں ہے اللہ نے یہاں سے ثابت کیا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں وہ خود اقرار کر رہے ہیں لا علم اللہ الا ما علمتنا اور میں نے ان سے کہا تھا انم و مالا تعلمون چونکہ وہ عالم الغیب نہیں لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں تو میرے دعوے کو تسلیم کرو او بدو عبادت اپنے رب کی کرنی یہاں جو کل کا لفظ آیا وہ علامہ آدم السما کل یہ کل استغراقی نہیں ہے جیسے بعض متدین نے یہاں سے دھوکہ دیا کہ یہ کل استغراقی ہے سب چیزوں کے نام بتا دیے تو یہاں سے وہ حضرت آدم کا آل بل ہونا ثابت کرتے کل کے لفظ سے حالانکہ علماء نے لکھا کہ کل کبھی فاز کے معنی میں بھی آتا ہے اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں ملکہ بلکیس کے بارے میں کہا گیا اوتیت من کل شعیت کہ ملکہ بلکیس کو ہر چیز دی گئی حالانکہ اسے نبوت نہیں ملی اسے حضرت سلیمان کی حکومت نہیں ملی طرح آپ جتنے قرآن پاک میں جو اہل علم لوگ ہیں اور ذوق رکھنے والے ہمارے طالب طالبات ہیں قرآن پاک میں جہاں جہاں کل کا لفظ باز کے معنی میں آئے گا کئی جگہ آئیں گی لفظ کل ہوگا لیکن اس سے ہر چیز مراد نہیں ہوگی اس کو آپ نوٹ کرتے چلے جائیں جمع کرتے چلے جائیں آپ کے پاس اس کا بہت سارا ذخیرہ جمع ہو جائے گا فتح اب وابا کل شعین ہم نے ان پر کھول دیے دروازے ہر چیز کے کیا مطلب نقوبت مل گئی تھی ان کو ساری کائنات کی سلطنت اللہ نے عطا کر دی تھی تفصیل ہم نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تو کہاں ہے قرآن میں نماز کی رکعتیں زکات کی تفصیلات کہاں ہے قرآن میں حج کا پورا طریقہ کہاں ہے قرآن میں سارے طریقے عبادات کے فرائض کے قرآن پاک میں نہیں ہیں تو کل ہر جگہ استغراتی نہیں ہوتا کبھی کبھی بعض کے معنی میں بھی آتا ہے وما علینا اللہ تلابین